الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادية له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بشك تمام تعريف الله تعالى سن قدر ياسس مدد منغان یس اللہ تعالیٰ ہدایت دس تس سن گمرہ کرنس سم گمراہ کرس سن ہدایت دن وول کس امس گواہی دن کم محبود برحک س وایہ اللہ اس کنس نریک بیمس تواہی دہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن بند بیس تم سسوخ پتمس خطبت اندر وچان یہ صورت البارہ امچ اس ز نمبر عائد سے سبات مز و پت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت آو سحر کرن اور تم پت منگ تمو اللہ تعالی دعا اور تم پت اللہ جس خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکن ہند ذریعہ کہ کی کم کحر کت من کر کتن تاؤن آمت اور تمہیں بخش اللہ تعالیٰ شفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن پتہ وچنس یہ وہ اس جیو جس اللہ تعالیٰ یون وادس اندر کہ ہم کفر یہ ہسا کے ہچن لکن سحر اس شیطان سن لکن ہحر آس اسی شیطان چو. چونکہ امس چھ۔ یہ خوصیت کی اس حقان انسان سے شکل اختیار کرتے اور پاچھو بشن ایمان ایت یہ کسن شکل کر اختیار تو تاسمنس قدرتی فتنہ فتنہ آسان یہ تین بشان چھوئیس گوڑنک ثبوت خطر کی ازن شیطان چھو کیا اس شکل اختیار کرتے پاچھو انسان سے کلام کران کن نا اور شو بشان بخائر اس اندر چھو دس آس ترہا تکہ نمبر حدیث؟ ان ابو حرائر یہرائے رحد اللہ روایت کرن کال دپان وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ حف رمضان دپان ابو حرائے رحت اللہ عنہ بہا تھونس رسول اللہ صم یس رمضان زکات یعنی یا سیس عمومیتی یا صدقۃ الفطر دپان امکس حفاظت پہ تھونس ب رسول اللہ صیوٹی لگے یعنی مسا کرپر یہ کہ حفاظت گوس اسی گل شل جمع چھو پی رش ابو حریرا رد اللہ فطانی آت دبان ابو حریرا رد اللہ بس مے نشا آؤ اُس وولا آج یہ یحسو منت تو عام یاسا لوگ سا لوگ غذا مہی گلہ یاسا لوگ ام تھلنہ تھم گلانچ لوگ ام نت ٹو دپان ابو حریرا رتن فہ اک تک میرے روٹ یہ اس شخص میں آؤ کی یہ چور گا کہ یہ راچ آم ابو حریرا رتن امان داپہ مسا روٹ یہ ول تو بیما لا عرف انك اللہ عرفہ الى رسول صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپمس اللہ تعالیٰ سن قسم ب رسول اللہ صن نش مراد بہت نمک تمہ نش بہ حوال تمہ کال دبان امن شخصن وون اس نمبی محتاج بے شک بہت سس محتاج حاجت چھ ویا ایال بے مے پیال بو ذمہ داری چم ورا حاجت شدید سخت حاجہ یمن سات ام شخص یہ اون ابو حریرنس کالہ دفعہ ابو حریر سا کھلے تو ان ہوں بس مے تر امس وراد مے تر مے ٹھن یل تر تک وجہ تران فکری تک وجہ ای تران فکری امن محتاجن کسی یہ صدقۃ الفطر تو اگر وحتاج ات پہ آو تو ویم کرا یہ غلطی ام, ام نا کیا پانے تو ات من تر فہ اسبہ تو پس مہا كو صبح اتر تران فكری حديس كر بران فكران فكری واقعہ گبو رات كس دفعہ فہ اس باہ تو پس ميں كو صبح فقال نبى صلّہ علیہ وسلم بس رسول اللہ صن فرم فرمكھ يا باہر اے ابو حرائرہ ما فعل كل باريحہ كيا كو چون كاجن پتم گوس اسی راہ کس اس واقعہ گو امچ اطلاع جس اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پیغمبر ورس اور ہوتی ہے صحابن سکتے کان چیز گز تواما ونانا اگر کس وقت صحابی کا عمل مذ اگر کمل کر شریعت اس خلاف تمہ سات تیل کر ضرور مطلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سہ دین کے اعتبار آئی اور مشان وانس کی کیا ونک دہان امس ون رسول اللہ صحافت البارہ کیا چون قاجن پھٹم راست کالا کھول تو یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان مے کرض یارول اللہ صکا وسلم شدید تم کہ شکوہ تم کر شکایت سخت حاجت یعنی ام وون سخت حاجت و عیال کیا تو شکایت فر رحم تو ہو بس مے کس پہ رحم فل تو سبیلا بس میرے ترو تس من وی مے کیا تس رسول اللہ صلی اللہ فرموہس اما انہ قد قدہ بکا دس بے شک تم وو نے ٹے تی آپز دس رسول اللہ صلی اللہ اس شخصی ام وو نے ٹھیک آپز وسیا بے انکرید انقریب یوبار آپ دس رسول مجھے بیبر کی ای شخص پہ ابو حرام رسول اللہ سن کت بوجھ قدرتی امس پتہ عام انسان وان کی ونان رسول اللہ صلی اللہ ای دپا سہ عرف تو انا ہوں سیاح اودو بس میرے زون کہ یہ سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سل مہن ایے رسول اللہ سچن موجود یعنی یہ رسول سن فرمانہ موجود انه سيعود كرسول الله تفرمو بيشك ان قريب ايدي باري لما ابو هريره رجلن فرصدته بس برود سمزاج كاي امسنا هو مت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لما برود سمزاج فجاه يحسون من الطعام بس اجي يعني اتوصل قل منزه لما ف اخذته بس مروضي فقلت لا عرفہ انہا رسول اللہ صلی اللہ عمل بلس ضرور ثہمت مراد بہت واتنس تس بل چون کیا یہ کو واتن رسول اللہ صلی اللہ مسلم کالا دبا اخصن وون دھیر دہ ا نی مے تر یل فن نی محتاج بس بے شک بس محتاج و علیہ عیا عمری چم لا آ بیمن دوبارہ کیا در پان ابو حریرہ ردلان فرحیم تو ہو پاس میں قرآن اس پیڑ رہا فکھل لیتو سبیلہ پاس میں ترہو انسزوات یل در پان سا پاس سبوح کر میں فکال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا ابا حریرہ اے ابو حریرہ ردلانہو ما فعلا اسیرکا چون کچین کیا کر وہ بے ہیتن خبر رسول اللہ صدین کیا کری آپ وہ عبو حرائے رسلم سم رٹان کی مگر پل ترا تاز رحم سے یہاں ام پختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو حرائے رحت ہوں ہین قاطین کیا دان میں عرض یا رسول اللہ صلی اللہ رسم شکا حاجت شدید و عیاالن ام کر شکایت سخت حاجت بے عیا فر رحم تس مس رحم فل سبیلا سبیلہ پس مے تر ام سل کال یہ گئی دِی دٹ تر کال داپاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اما انہوں قد, قد بکا دبنس بے شک ام وو نے ٹے انکریب ای سا یہ عو بیب ای دبار یعنی ای تریم لٹ دبو حرارا رت اللہ فراست پاس سال دس بہ روس زاس پا یس سو من الطعام عام پس آؤ یہ چی غلط تھلانس میرے روٹ پس فقل تو بس مے وونمس لہ عرفہ ان نکا اللہ رسول اللّہ صلی اللہ وسلم بہت تلس رسول اللہ صلی اللہ منت و حاضہ آخر رسلات مرات بیسا ٹھیک تیو لٹو مزری لٹ یعنی تریم لٹ وس انکا تز اُم اودو چک چک یعنی بے شک ٹک خیال کرقین دیوان کہ بیما سا او تمہیں پک کال داپا امہ پہ ونس تریم پھر تونس دہ اینی مے ترا ثہ یل او علم کا کلمات توس بہش نا کلمات یل اللہ اکا اللہ تعالی دی نفع چیز تمو کلماتو سر گو تریم لٹ ون بیا کات اے يم يم اے ام وو دے ترا سہ یل بہ ہن سم کلمات یم نفع یہ ذریعہ اللہ دلہ تعالیٰ کل ابو دبو حرائے رحت ما وونس ماحوت تک یعنی شو اس کلمات منس کالا ام و شخصیت دنس اذا اویتا علاف راشق یمن سات ثھکان نیک پنس بسترس کن مراد یمن سات بستر کن ایسی گسن چیر شونگنی فقرا آیتل کسی دس پہ پرس آیت السی مشہور لا الہ اللہ هو الحی حتہ تختی مل آیت یوتھ ختم سپداف پوس آیت یعنی وونس آیت السی پرس یمن ساتھی نی جائے پترس کن دسالہ حافظ دونس پاس پیشک برابر روجی سے ثت اللہ تعالی سن طرف افاظت کرن وول ول یک بن نق شیطان بیگز قریب سے شیطان حتا تس بہا یت صبح کر شہر پتہ مطلب آیت پوری شنگن وقت بروٹ یہ پت ام پتہ شنگ صبح کس دمس تین گی تے ٹھیک ہرگز تے شیطان قریب کی دپا پہ پھل لائی تو سبیلہ پس مے تر ام سن وقت ترمہ لٹان پاس صبح کور فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میم فل اسیر بارہا پتم روز کیا چون یعنی قرص عرض یا رسول اللہ, اللہ کلیماسل تم یعنی گمان عراد شکن یقین تک زعماس پتہ اننا یہ یقین کس مانس من تم سا ون دہ بے شک سہ کہ کلمات ین سا اوی اللہ تعالی دی میرے دری نفع فخل لائی تو سبیلا بس میرے تر ام کالا ماہی دبان رسول فرم تم کیا کلمات یعنی تم وون دس تم چھ دپان ابو حرارا میرے کو عرض کالہ لی میں ان ام شخص ایزا الى علا فراشک کم سات سائے نک پھکان نک پس کن فکرا آی تل قرسی پا آل کسی من اول ہا کی شروع پتہ تختما سا کر مکمل سپداق آیت و کالا لے ون لن علئی کا من اللہ حافظ برابر حسا روز ٹے پیٹ اللہ تعالیٰ طرف حفاظت کر اول ولا رپا شیطان بے گسین قریب سے شیطان کی حتہ تس بہا یوتین ثبوت کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریم لمس فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم اما انہ صدا کا وہو قذوب دپنس بے شک ام وو نے ٹے بطا چیخ پوز حالانکہ سر سا افضول ام وو نوز یعنی چھت السی معامل وز حالانکہ یہ سارے کو سٹا کیا تعلم رسول اللہ فرما ابو رضی اللہ تعلم من منذ منظو لیال یا ابا حریرہ رضی اللہ عنہ دس ٹھک زانان کس سچ خطاب کر ترو ریتوں پہ اے ابو حریرن کالا ابو حریرا نا میچن پتہ بہ س راتن یہ کت کر کالا ذاکا شیطان دنس یہ سا اسی شیطان اتن وچن ہیو شخص یوت نیق دی تمس شیطان انسان سن شکل اوور گھنس کی میرے عیال حاجتم دم لو نس تی تریم لٹ ون نس کت کس شیطانس پتہ کیت القرسی پورس اویار تاؤن یہ اکثر لکھ تمام آیت القرسی پک کہ ٹقین ون نا کیا یقین آٹھ کہ عقیدہ اللہ تعالیٰ پن پہ بار سر بیان کران کیا گھر سے آکثر مسلمان امبر تس چن پتہ یہ یعنی سات کہ اللہ تعالیٰ صفات ونانے اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ چن معد صبائ سوئی اگر مشرق تو مکل دی آیت کورسی پر مطلب کھا الائی اللہ تعالیٰ زندہ یہ تس واعض داپا پھر کی پیغمبر پیغمبرس موت دین کی عقید تیل القیوم اس قائم تعاوع سے سرسے یل چھ تھی مز باقی تھی گنت تم قائم تعاف ثتم مطابق اور اوور سات پہ بہت کن ات من کس سہ منز اللہ یشفا اللہ کس چن سفارش کری اللہ تعالیٰ سوا تسند ٹانے گی سپاری تک اور وچان لا خود سی نا تمہانا تس ندر ٹھوپ رٹان تو نس کیا ندر گو اللہ تعالیٰ عبو نش سافل مخلوق اس متعلق کھیل سکان سر کتس وا مین بزرگ توائی آواز اتر اذکارن متعلق حدیث مند و تک آمت فکرس سر مو کہ نم بہا امس گیس یقین یقین آل اللہ ٹھیک قلم آ سرف وقت خاص ملک سے کھڑا گھسان اوور یہ وشتو شیطان شیطان ورن یہ کھات مگر آپ کم سات رسول اللہ موت تصدیق کرد بروس کی رسول مو تصدیق کرو کھانا پزی گر شیطان ورن کات چی پز جی؟ مگر رسول اللہ سات تصدیق کرو واقعی توائے سے واقعہ تم مسلمان و شنگن وقت کر کوشش عید السی پنچ او اتن و تیطانن ون یہ کات تم کت پتہ کییطان سی قریب گیس شخص مگر اتر یہ حافظ وش اللہ تعالیٰ سرف یہ ہے قریب گیل پتہ شیطانس تیل یہ اگر تقلس ثنی اگر شیطان ونس شخصس امس اللہ تعالیٰ حافظ خراب تم آئے تل قرسی پیطان ہر قریب تو امس شخص کیسے قریب ہے گست کا شیطانس پتہ بکوٹ امس کی کت پتہ توت امن یہ ک مگر امن سات رسول رسمو اتر تصدیق آ یہ کات صحیح یعنی کتنے بد ایت فکری یہ ای کی چیز کہ شیطان حافظ تشان کس میں توائی پن کہ یہ تمو بڑی مقرارو مجھے ملکن بوزان کے ہتس کریں فکری قرآن کی رو فکری قرآن شہر اللہ منس ترقس سما سوا یہ چور نیتانا شای ہیت بوزان سمعوا الدنيا حيفوسا ان فاتي من مدد و مسلمان انتي جوكيا رفوتك كسو اي سنني تبني اني اقاف الله فش قطاب الله صل على طه 12 الله صلك اور اوورن سے میتن تواس و تھی سو کے دعوہ اچھا سوری پتہ لگان مرید کیا رات کر مریر گا تیر سک تیر و پگہ دس فلنگ کر رات دج پتہ یہ سوری آنا شکنی پچمن مگر بدقسمتی یہ روحنیت ناؤ دکھ پہ پکنا روح نہیں تم وو تم ووکی روحس متعلق یہ پتہ قرآن وون یس الہ روح یارسمچ پچھان تک کت متعلق روحس مت متعلق کلر روح مین امر ربی تھی یار صبح روح یہ میس رب سمر مل وا او تو من علم اللہ تليل تلم كرنا علم كہ اوشو پانى روحنت كڑان مگر يم سات كافر يہ روحنيت كران تمہ سات و ڈھونگ يم سات تو تمس كيا وجہ ڈھونگ صاحب انو چيزوں نش پاک تمن كس نم چيز گيم سہر ام تماش كين تم كے صاف شد ل اور توائی و تم دت میار قرار اللہ تعالیٰ کم خطر خطر خاطر تعمالوں خطر تران پہ تک کر عقید تو تمن معیار او عمال تمن تم معیار کچھ تم اللہ تعالیٰ سا بچ ماف لمس تقوہ خطر چن اللہ تعالی اور ام پانچ کہ ابو آیا ترن ریتن شیطان کلام کرنے منزی ونس کھز تس پوز شیطانس پتہ مگر تمہ پہ امس لگ پتہ کس مگر ایم رسول اللہ صم وون کس اول عبو حرا ستہ یہ کس توانا درویشہ قیشی کا محن شخص یہاں میرے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ پہ ٹھیک کر تصدیق اب یہہی من بسان یہ سٹھا گمرہی مس گھک واقعہ مواؤ پھلنگ توائی سے وشان تھی پہانا مواؤ پھلنگ یل ملے واپس دن دنیا گرد تیل یہ شہدہ شہید تم سا تمنّ کر دنیا حدیث مجھ آمد نا یہ بن اللہ تعالیٰ فصل دس گل سو ایوت آ سی نکل ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ عائد کہ بنو اسرائیل افرائی سات تم تر ناضل گئی تم مو موت پہ پہ اللہ تعالیٰ پہ کیا زندہ نتریکس بہت بار بار وان مسلمانہ یہ غلط کیا شیطانی کی اتری کیا کیس پتہ امس کپڑے کی کمزوری یہ بات اپن یہ پت کت ونانا یہ چیز کر اسپورٹ پی کر ات اسپورٹ پہ گئی یہ سحر تک تو امن سی چھ باسی یہ سی باسان یہ کمال کے آئی کمال کھی پتان کی مگر سکن یوان کی وجہ سے کہ اس علم نا سہر ہم زن سے شاعت چیر ہم لکن سیر ہانچ سیر خطر باد انسان سی شکل اختیار کرسانس کیا ہمجا کیا نا گنڈ زن دی ہے کام نفر تک رب ات پنس تبھی کتھ ساحل دان چھو پھوک کے دان کران پڑان کی پہ چور برہ کیا چلان اگر اللہ تعالی منظور پوس تھی گوئی سے ثی کہ اس سونی عبلی شیطان ام سیل اللہ تعالیٰ بیان کرم سی کیا جائے بیان کرسلمانہ گھک آشیار قرآن یا ہوشیار انہا شیطان سف زالس مف پھ رسول اللہ صلی سرمان سے واان انہا شیطان سنس دالس من پھسک یہ ون نا بادہ وانے نف کات تضی بادے ون پلم الگ کتا تھی گسان یل ابلس ہر بوزان کھات فلنی شخص امس دہی ودہ ویری بہت دن وول شیطان بوزان ہر ملکو کو فاصلے امر کو کوشش کر کہ امن ذریعہ تلو وہ کیا فطر خبر چی پز آپ حدیث مندار سم خبر پوز آگر ام خبر سی ہر بوزن سی ملکو پانونی وون ام بوجھ اور کچھ بل ویٹھان پہ امسا تلن خطر سے شیطان یہ تیس دس انسان خاب سے ہکان وشنوٹ رسول فرم کے خواب سے کخ طرف شیطان پہ تفرم وجہ خاب داب پھل ننگہ متس نش ادی دے بچہ فالانے خبر چین بوسم کتنے پھیر کہ امس پہ بچ تاسی پہ آغاز تلیں پھس پہ تس نش گئی او آئی اختید ووہد گو پاس کم گھنٹہ وچن این گٹے گو تنس تور می دس وا آور بچہ ھانڈنہ تنہے اس پر وونس تپور تلن فتنس پیٹ فتنس پہ امس بچہ دالانکہ اسم اللہ تعالیٰ مگر یل بچہ دا وس تا پتہ میچ اگر دھلائی کمال پہ باقی تک رکھنا کروا کے مسلمانہ اب بوٹ تائے اتنا رسول اللہ صلی اللہ مسئلہ اچھے پھر اخ حص پسلس اندر تپ کر رسول اللہ صف لاکمی سوار ہند لاتن کرپ دس یار رسول صاحب می ومد یمن سر جنتس جہنم نش گئی دور لاتنہ کر تھا پٹن وٹن الفاظ وونس رسول اللہ صلی اللہ مس ایمان کا نماز کا کت کا کلار رحمی کت بس کا کور پانچ تمہ در ان ناکا اونٹین ترا یل او تمہیں پہ فرمو رسول اللہ اگر یہ پور اگر یہ اتعمل کری امس وون یا گھر واقعی کیا بلکہ یل سوال کور رسول صاف فرما وکا ہوتی امس آؤ تو دیں امس آؤ ہدایت کم پہ انسانس دنیا مقصد ام پہ گوس گنتس من داخل بہ گس نار نش گاہ دور باع مانس کی رسول اتر پہ پہ اسدایت گان گمرہ زانکنہ اسمامان علم وشن اس وعلیٰ سمجھو یہ قرآن سمجھو رسول اللہ سن فرمان اور یہ ہے سمجھ کہ شیطان کپڑی ہکان زال ولتھ اوور تمہیں پتہ روزہ انسان حشاش پشاش خوش آپ پہ یہ کریے سا عمل اس اللہ تعالیٰ کیا اس اللہ تعالیٰ کیا راض ہے کریطان دان دیکھ فرق <سؤال> نماز کیا گو نماز ایش. نماز فرق آدی اللہ تعالیٰ مزور زکات مزور داپانس نا چنس مالس گی تھی حفاظت دیکھا پھلنگ آس پٹھا آپ چون بات ووت ووت وا بس اوور پتہ فطر توائے اللہ تعالیٰ وون تمہیں پنیو ساد کل تعالیٰ ون بنو تھی پچارن سم پتہ تمہیں سر روزیو کیا وجہ تمن پنجدار اللہ تعالیٰ سن ساتھ ساتھ آتا تم نئی رت کم ون پز کم پذر ستی مکلو بت نیمنس مز یہ پہ یہ من کی شیطان انسان سن شکل لگتی انسان ہنر امس پذی آاحل پان تبر آتا یہ سوچ بسان پان تبر یہ خر شاید مے قسف اللہ تعالیٰ سد پہ <ileri> رجال <سؤال> الغائب <سؤال> ناؤ یے امس دکھ تم نفر ہم غائب پہ ونانچہ پیر پن کی چی شیطان برفا کار یل <سؤال> یہ مرید ندا ناظ لائیا <سؤال> پیرس اے مان پیر پس مصیبت مجھے اتن جنگلس مز سن شکل <سؤال> مند شیطان حاضر گزرت برہ کن دپانس بھس سین پیر ون کیا دلیر چاہ مانیدہ پہ مشرق آنا یہ دنیا واقعی پیرس نا لوگ واقعی مسا آؤ پیر گو مدس یہ آ پیر کن پیر سنی شکل مزا شاید ٹھیک کورس یہ خیال ے فکر کیمسہ اللہ تعالیٰ ونساتے استعاری حافظ مجھ پہ پھر رب ٹے کئی مشق اٹلی چیزن مجھے پھسا اٹھنیٹنی چم ان طوفان منچی پھس تباہ سہر امس بادہ ہچنان یہ نتھا عالم امس قرآن پتہ امس حدیث پتہ امس کتنے آؤ یہ کہ بنو ڈب ڈبس من لکھو یہ خانہ یہ خان من نمبر یہ سا لگا داعد یہ سا لگے کتنا دن شیطان واحق انسانس چیز پہ تھل ہوں یہ چیز نتر علم یہ کان تیل آئے رسول اللہ صبح فرم تھی سہوتہ تک پہ رسول اللہ, اللہ سب بلغم تھے پان تم نا چکا تم کرن نا عمل پہ اس پہ تم عمل کر گا سابابہ اے ون تمہیں ونشو کیا خیر رسول اللہ سم فرما تمو فرمونا کہ مے تر تھی روشنی پہ سفیدی پہ امی دہ روشن رات روشن۔, روشن یعنی اسنتس قریب تو بیان کورمت حق برن حقس پہ پکنے خطر تیار سین وور بوزن خوش پہ تر پہ عمل کرنا خطر تیار اور کوتا افسوس گیس انسان پتہ یونیس موت کو وقت نزدیک پی پہ کر مرحبات شخص ایمان اینت اللہ تعالی پہ بروس کر نماز مس للہ امس موت بج ادان اِنشاء اللہ میون رب تخش میں ضرور امر پتہ مجھے کساد تلمت کی فصاد من لوکمت کی ادبی ستھ بوزم کی شیطان ہینس پہ بہت سی سادہ انسان پنس ربس منگ وسور کریں انشاء مقصد امید امید تن پتہ کیا نش وات شیطان سن ايمشي تفور في شي شكل اختيار مشكران وريتن موسو ين ساعه اش مشان شي الله تلا فرماني كانوا متي بي ترجمي مو واتبعوا ما تطلب الشياطين على ملك سليمان الله تلا منان من يهود المتلب لبان بي امهسكر اتباعك يكي ساعه في لابط الشياطين قران عليه الصلاه والسلام وقت كيسكا ابواد شاه في وقتكم وما کفرا سلائی مانو اللہ تعالیٰ وا بے قفرہ سلائی مان علیہ السلام یعنی کی تم ہچان لہر کی سر ساحل کچھ کلا کن نطینہ کفرو بی کن شاعت کور قفر یہ المون ناسکا لوکن کیا پتہ پک یہ نزل آؤ کر دون ملکن پٹ۔ بي بابلا بابلا اندر شراقي ياش هاروت و ماروت دون ملكن ناو ساروت بي مارو يوچي پاسو ان پادو چي دي وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر بي اسم هشنا مانمسو يعني ملك قشيك يطين ونالاشتمسو دبانس اشاشي سير فتنه بس كفر ماكر كي فيتعلمون من دون ملكنش مایو فرری پونہ بہی بین المرا زوجہ یمن سم تفرق ترا مرد سے بیمس خاندار درمیان اللہ تعالیٰ فرمان وما بیدارینہ بزن اللہ بیس نم زر دن ول ام ذریعہ کنسے سوائے اللہ تعالیٰ سزم یت اللہ آشی شہر سزن آس کرکہ بروٹ کی آسان تیل وی آ شکتا ظاہر یہ وی تی ٹھیک نا وشان کہات ان پیست حافظہ کھڑا گایدان قریب حکا گیمنہ سے اللہ تعالی کچھ اللہ تعالیٰ قرآن من ونان اللہ تعالیٰ عقت ونان اللہ وکار ابدہ کیا اللہ تعالیٰ بندس کیا تعلیفی رٹم اللہ تعالی پھروس کرکن بروٹ تب بار بار واسم کے یل حق بیان کر سو پہ بڑ بار محسم مگر امسان سے بہت رسولہ ستھی وقت نماز پڑا قفر وان ثقافت دیتان سے سوار گاہ تک لوگ علم کہ ثاان کر کیا اللہ تعالیٰ سن حفاظت یل حق سے ون اللہ تعالیٰ کر حفاظت اللہ تعالیٰ ہوں رسول اللہ من گلان رسول اللہ امرکہ حفاظت صاحب آارت دیوان۔ اللہ تعالیٰ ونس واہ نا یارسم اللہ تعالیٰ بچائی ٹھیک لوکن نش کو کرے تموش کتح کرو تمو وات مشرق مگر پیغمبر رود مند بہت حقیقت کیا تک وجہ اللہ تعالیٰ حق واتا سات سکن لوک اور اللہ تعالیٰ وان یہ دپانہ بیہ در وا وی ام ذریعہ قانس ایک سوائے اللہ تعالیٰ سن عزم سات وا اللہ مونا اللہ تعالیٰ فرمان بیم ہایا ضرورس دریر رواتنا ولا یہ نفع ہم بی نفع زری وا نفعہ یم سات سوچ وی مرشد ونانچی دان کی پھروائے ٹھیک کراج پھر کمی نا ہوں سر تحج فرق تحج مکل سبدے ٹھیک شخص کھڑا تس ون پہ حاجت ٹھیک حاجت چی یہ سین سل توا چیز بر ام مجھب کھولا مشمت ویسا دردان کو طوفان کہہت بچ یہ سات منزے امس منزل گو اٹے پہ شرک کیا پہ ویٹ کر ات پہ کریم بس گوشت تپال یہ چکان چشک یل کم چیز چشکے امس صلمیں پوت آپ جاہل صفی تب پہ درویش تم سے کوئی تو ورنہ علم ہاتھ من پھے تم کی پھے تمو علم دگا یل علم تمہیں یہ غلط تموت کی مگر آسان بیان علم گار بن علم گو نیو شہمار بن علم کر رہنمائی انسانس ٹھیک کر سک چیز کران یہ صحیح کہا ٹھیک چیت کھت ے صحابن کن کچھ وقت ہی بنت کیا بنتانہ گور طالب علم گمس شیخس نش بات کر لاگان یہ خواب پہ اوہ ہوئی خابہ کن وہ لگ کاد مگر خادشا معیار دینا خاب سنی سی شریعت کن شریعت سلّہ تعالیٰ ناضر کر رسول اللہ صلی اللہ خواب سے ٹولن شریف سی پہ پہ مشاہد ذریعہ امو خابوں ذریعہ کمن کمن طوفان مز دبن مجھ پھسا وہ شیطان پھسا پہلے تاف انسان اس لوچ یہ پتہ غلط امس پتہ لگا یہ غلط مگر غلط یل تران خطر تیار آج تاف لگان اس یہ پہانا ہو مگر نا مرنچی بچ سو بہ قبل وقت تر یہ پریشانی یہ واپس لکن کر رہنمائی صحیح علم صاف ٹھیک پری اور یہ يز و ولا قد اللہ تعالیٰ اللہ مونا بیچان مایا ظرحم اسر واتن ولاف بیس نفادی دن کی ولال عل اللہ تعالیٰ دلّہ تعالیٰ یہاں کی موس زون لمہ اختیار کرئے تہرت مالہ آخرت من خلاف شس خطرت مزہ پتہ ہم پتہ یہ کھان الله تلا فرموا ولا بي سما به انفسهم بكاه لو كانوا يعلمون اجمزان ناس ولو انهم امنو بي وتقوا بي بني متقي بي بچي چھ گند من عند اللہ خیر الله تعالی سن طرف اوس تیل بدل بہترین لو كانوا یا لمون اگر امدان آسان اس چیز کتھ سوی دایو ون می می اس ایتس من ذالک قسم طرف ایم سلیمان علیہ اتائی پی وقت تھی سف و علم میون علم منصور رسول اللہ صلی اللہ کن مگر رسول اللہ, اللہ نش پاک کھیل صحابہ اما کی تھی پہنچ حدیثن تھی تی پا قرآن منتھ پاوت سین سا ار پکان اوور مگر کیا دلی پہ سات وی بچار دن می باسان شریف کے خلاف گسان دھپ کر اللہ سلامہ پی ٹھپ کریں موسا علیہ السلام نش وش کپ رو تقریع کپان توائے اس بوڑھ عالم آپ سوف تس سے شیطان زیادہ کمال دین کی زیادہ انسان ہکان اللہ تعالی بچین ہر اکس شر نش تو اللہ تعالیٰ وات خرس کم ان الحمد نحمدہ و ہُوا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدى حدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل بدأت من وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وقص منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً أزيماً